ہے تم سے یہ دشت کری بلا the کر بلا محمد کے تارے نواسے سے پتم نے تم کیوں کیا اسے تو ملا دل بھی رانی ماں کی گودی سے گل کیا گئے کسی شاخ سے گل توڑی توڑ گئے تمہیں کیا نہیں کا منظر تھا روتی تھی جب سیادہ جو کہتی تھی اے بابا جا میرا شبیر مارا گیا اندھیرے میں وہ ڈھونڈتی رہ گئی اپنے بابا کا سے ملا وہ معصوم بچی ہوئی بے پہ تمہیں کیا ملا مسلمانوں چہرہ تمہیں کیا ملا بدلون شہیدوں کے پاس بجائے ہے تم نے سیتن سے محمد کے گھر کے دیئے اندھیروں میں ڈھوبا محمد کا گھر تمہیں کیا ملا اندھیروں میں ڈھوبان محمد کا گھر تمہیں کیا ملا مسلمانوں چہرا کا تمہیں کیا ملا وہاں آلے احمد کہاں شام کے سنگ دل راج تھے خود حرم دے رہے تھے تمہیں بس تھے وہ شہزادیاں ہو گئی در بدھے تمہیں, تمہیں کیا ملا وہ شہزادیاں ہو گئی در بدھے تمہیں کیا ملا مسلمانوں کا دیکھے تمہیں کیا ملا مسلمانوں تم تھے تماشائی تھی سر کھلے دیدیاں وہ تہرے جنہیں دیکھ پایا نا آج تک رسم دیدیوں بی نے سب تمہیں کیا ملا دونوں سب سے تمہیں کیا ملا مسلمانوں دہرادہ کیا ملا بتاؤ مسلمانوں کو تم نے زینب کو بے گھر کیا بہت خوب تم نے محمد کو گری رسالت دیا جدا کر کے شیری کا سے تھے تمہیں کیا ہے کیا جو ہے غیر مسلم وہ بالے محمد سے تھے آشین کوئی تم سے پوچھے یہ آ کے اگے تمہیں کیا ملا کوئی تم سے پوچھے یہ آ کے اگے تمہیں کیا ملا مسلمانوں تمہیں کیا ملا جمیدان محسر میں ہاتھی سب در صدا جھکا لو نظر اہل محشر کے آتی ہے اب سیدا کہے گا خدا اس کا گھر لوٹ